ہمارے بہت, بہت ہی پیارے اور محبت کرنے والے شفقت کرنے والے بارے بارے بارے نجیب کے بڑے بھائی سید محمد اشرف برکاتی مد علی جب میں پہلی بار بامبے آیا تھا نائنٹی سیون میں تو مجھے ایک نعت دکھ کے دی تھی انہوں نے اور, اور میری اور عزت اجزائی, اجزائی فرماتے ہوئے جب انہوں نے اپنے, اپنے کلام کو یکجا کیا اور اس کو شائع کیا ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ عزیزی محمد, محمد اویس کی نظر یعنی محبتوں کا اظہار انہوں نے کیا تو کچھ میں بھی ان کے کلام میں زد نشار پڑھ لوں تاکہ ان کا شکریہ ادا ہو سکے محبت کے ساتھ دودھ پڑھ لیجیے اللہ آج, آج, کے آج کے جو, جو حالات ہیں نا نا اس حوالے سے سلام لب پر خیال دل میں سلام لب پر خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں سلام لب پر سلام لب پر خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں حضور کے در پہ جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جار گے گے حضور کے در پہ جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جار گے گئے آج کل کے جو حالات ہیں اور اس حالات میں برکاتی تحریک جو کام کر رہی ہے خدا کی قسم اسی حوالے سے ذکر ہے رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح نبھا رہے رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح نبھا رہے گئے جہان تاریخ میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے گئے جہان تاریخ میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے گئے پہلے کہہ دیا بلک کہ چراغ الفت جلا رہے جو خیال آیا چراغ چراغ چراغ جا رہے جو خیال آیا تو کہتے ہیں چراغ تیرا ہے نور تیرا لہو بھی تیرا بدن بھی تیرا چراغ تیرا ہے نور تیرا لہو بھی تیرا بدن بھی تیرا یہ سب تیری ملکیت گیا تھا کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں یہ سب تیری ملکیت گیا تھا کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں ہم اپنی نفسانیت کے جا کر جاگو جاگو ورنہ تمہارا نام نہ ہوگا داستانوں جاگ جا کچھ کر جا ہم اپنی نفسانیت کے چا کر تمہارا حق کیا کریں گے ہم اپنی نفسانیت کے چاطر تمہارا حق کیا کریں گے بس ایک تمہارا کرم ہے آتا کہ جس پہ تکیا لگا رہے ہاں حضور کا نام لے کے نکل پڑو نکلو تو صحیح نام تو لو حضور کا نکلو تو صحیح اور, اور, اور عادة عادة عادة فرماتے ہیں کہ پھر دیجئے پنجائے دیوے لعین مستفی کے بل پہ طاقت کیجیے ملحدوں دول کی کیا مرمت کیجیے گیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل میں کبھی کبھی کہتا ہوں گیز میں پھٹ جائیں بے دینوں کے دل رسول اللہ کی کسرت اور आ میدان کا ذکر کرتے ہوئے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا امت گھوم کر گھوم کر گھوم کر کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس کبھی جناب آدم کے پاس کبھی جناب نو کے پاس کبھی جناب ابراہیم کے پاس کبھی جناب اسماعیل کے پاس کبھی یہاں کبھی وہاں گھوم گھوم کر جائے گی سبھی کہیں گے اد ہبو الا کسی اور کی طرف جاؤ کسی اور کی طرف جاؤ جب, جب, گھوم جب گھوم گھوم, گھوم, گھوم کے امت پہنچے گی عیسا روح اللہ علیہ وسلم کے پاس بطا تو بطا وہ اشارہ فرمائیں عران عران گے حضور کی جانے کیوں آؤ اس کیوں کا جواب بھی اعلیٰ عادت سے لیتے ہیں اعلیٰ فرماتے بخا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی فرم جو وہاں سے ہو یہیں آ ہو جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں جب محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو میرے محبوب فرمائے گے غلام مایوس کیوں ہوتے ہو نا اللہ میں تو ہوں ہی اسی لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں جناب آدم بھی رہے مدد کسی اور در پہ مانگو اگر مدد مانگنا شرک ہوتا تو کیا آدم علیہ السلام شرک کی دعوت دے گے مطلب مدد کے لیے کسی کے بعد پاس بھیجنا یہ تو نبیوں کی سنت ہے اس کے بغیر چارا ہی نہیں چھٹکارا بھی نہیں جناب مدد کسی یار دل پہ مانگو کلیم ویسا بھی میرے آمہاری جانب ہی آ ہیں ساب میرے آ تمہاری جانب رہے گے. اب میدان میں کادریوں سبھی برکاتیوں سے غوث سے آزادیوں پکاریں گے بھائی جو بھی یہاں قادری بیٹھا ہوا ہے نا وہ برکاتی ہے بغیر برقاتی ہوئے قادری کوئی ہو سکتا یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کم از کم بغیر برکاتی ہوئے قادری بڑا مشکل ہے اور یہ جو رستہ ہے نا یہ وہ رستہ ہے جو راستہ اعلی حضرت اختیار کیا دیکھتے تھے حضر مزید برکاتا تھا میں بھی برکاتا یہ بھی برکاتا تم بھی برکاتا سنیے ہم غوث اعظم سے غوث اعظم ہم غصے آدم کے مریدوں سے غوث اعظم کیا پکارے گے ابھی برکاتیوں سے غصے آدم یو پکارے گئے گناگاروں چلو مولا, مولا نے در کھولا ہے جنت کا آ جاؤ ہے ای نا میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ گوشے آزوں پکار اٹھے میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ سے آزموں پکار اٹھے کہ میرے آقا یہ غسبا فرمائیں گے کہ میرے آقا میرے پوری دوں کو جانے کب سے بلا رہے ہیں کہ میرے آقا میں سختوں آج رکا تھا کہ غیاض مکار اٹھے کہ میرے آتا میرے مریدوں کو جانے کب سے بلا رہے گئے غلام ہے غلام ہے ڈار لگاؤ غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں رسول میں اور غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے تو غلامی رسول کا دعوی بہت بڑی بات ہے خدا کی قسم یہ تو مقابلہ ہے اور بادشاہی مقابلہ ہے کہ غلامی رسول کا دعوی کرنا یہ بادشاہی مقابلہ ہے تری غلامی دعو داری تو بادشاہی مقابلہ ہے تیری غلامی کی داری تو بادشاہی مقابلہ ہے کہ باعزیدوں جنید جیسے کہ باعزیدوں جنید جیسے سفارش لے آ رہے گئے سے سفارشیں لے کے آ رہے گئے اور یہ بڑا پیارا شہر ہے میری حال سے مطابق دلتا دلتا دلتا دلتا ہے. بلکہ جتنے اردو کے نام ہاں ہاں تمام, تمام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہوں گا ہمارا دلدار بھی ہے کوئی Hey, مجھے, مجھے دشمنو نہ چھڑو نہ چھڑو مجھے دشمنو نہ چھڑو میرا ہے کوئی جان میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور وہ مدینہ پکار لوں گا ہمارا دلدار بھی ہے کوئی کسی کو سے محبت حضور کو بڑی محبت, با ہم سے محبت دے دے ہمیں ہو جائے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہمیں ہوتی ہے کوئی کانٹا چٹ جاتا ہے درد محبوب محسوس کرتے ہیں میرے دنیا میں رہنا بھی تمہارے, دنیا دنیا تمہارے عالی جا, جا, جا حضور برج برج برج آپ کا رہنا بہتر یہ تو سمجھ میں آتا ہے دنیا سے جانا ہمارے لیے کیسے بہتر ہے تو میرے محبوب نے فرمایا جب میرے محبوب نے فرمایا کہ جب میری امت کے نیک لوگ اچھے اعمال کریں گے تو میں اللہ کی ہم بیا کروں گا اور جب میرے امت کی گناہگار گناہ کریں گے تو میں ان کی بخشش کی دعا کروں گا کتنے آقا کریم آکا ہیں کتنے آقا کریم آقا ہیں کتنی رحمتیں ہیں فرماتے ہیں یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑے گتے نہ اپنی گتے قصور کریں اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کا سچا غلام بنائے ہمارا دلدار بھی ہے کوئی کسی کو ہم سے بھی ہے محبت تمہاری ناطے سنا سنا کر تمہاری ناطے سنا سنا کر زمانے بھر کو جتا رہے ہیں تمہاری ناتیں سنا سنا کر زبان پر کو جتا رہے گئے اس کا مکہ بہت بڑا شیر تمہاری سرکار والا شام حروف اشرف کیا برو کیا تمہارے دربار والا شام بے اشرف کیا برو کیا وہاں تو حسان نعت خان ہے وہاں تو حسان نعت خان ہے اور رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں وہاں تو حسان نعت خان ہے رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں